سورہ بقرہ کا آخری رکو ہے اس کی بہت فضیلت ہے فرمایا جو رات کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ کر سو جائے تو یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہیں ہر ناکانی آفتوں سے ہر مصیبت سے بچانے کے لیے یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہیں حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ جو رات کو سوریہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لے اسے پوری رات عبادت کا شواب دیا جاتا ہے بلاہ کی ماں فر اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے ماہ اور جو کچھ زمین میں ہے اس آخری رکو کی ایک اور فضیلت یاد آئی کہ جب میت کو دفنا دیں تو سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ پہلا رقو مفلحون تک سورہ بقرہ کی پانچ آیتیں پڑھی جائیں اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری رقو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا وہ ان تبد مافی انپ اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ تم ظاہر کرو آؤ تو یا تم اسے چھپاؤ جو شاہ صب کم اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر حساب لے گا پیرولی میں پس اللہ تعالی بخش دے گا جسے وہ چاہے گا وہ اشا اور عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا کل شعیم قبیب اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحاب روتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کیونکہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا نہ کرو اللہ تعالیٰ اس پر حساب لے گا تو صحابۂ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل ہمارے قابو میں نہیں رہتا بس اوقات بار خیالات آ جاتے ہیں اگر ان پر بھی پکڑ ہوگی تو ہم کہاں جائیں گے یہ صحابۂ کرام نے گویا کہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی وہ تو محفوظ ہیں انہیں تو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو بلکہ تم اس آیت پر ایمان لاؤ اور کہو سمعنا آنا و عطا ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی تم یہ کہو گے تو اللہ تعالی آسانی فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے کہا سمعنا واطعنا اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ رسول ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا۔ والمؤمنون اور تمام مومنین اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں کل امن بالله و ملائکتیہ تمام ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر وہ کتب ہی اور اس کی تمام کتابوں پر وہ رسولی اور اس کے تمام رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے لان پر آہدم میں رسولی ہم ایمان لانے میں کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے تمام پر ہم ایمان رکھتے ہیں یہاں اس سے مراد ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے سب پر ایمان لاتے ہیں ورنہ رسولوں کی فضیلت تیسرے پارے کے شروع میں بیان ہوئی تل رسول کر رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی و شہاب کلام بولے سمعنا نا اے پروردگار ہم نے تیرا کلام سنا اور ہم تیرے کلام کے فرما ہیں ہیں فران اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے وہ اللہ اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے آمین آمین آمین جب صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا تو وہ وس جو انسان کے اختیار میں نہیں وہ انہیں برا سمجھتا ہے لیکن پھر بھی اگر ایسے خیالات آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا اس پر پکڑ نہیں ہوگی بس زبان پر وہ وسوسے نہ لائے اور ان وسوسوں پر پریشان ہونا یہ شہادت کی بات ہے مگر ان مانوں میں پریشان نہ ہو کہ میرے ایمان کا کیا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا ایسے وسوسے جس پر دل پر قابو نہیں ہے اس پر پکڑ نہیں کی جائے گی ہاں انسان کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بچے جو وسوسے پیدا کرتے ہیں گندے مناظر گندہ ذہن دیتے ہیں اور گندی صحبت گندے عقائد پیدا کرتی ہے تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے لہٰ ماں کا سبق کسی جان کے لیے فائدہ ہے جو اس نے کمایا وہ آلیہ ہاں اور کسی جان کے لیے نقصان وہی ہے جو اس نے کمایا یعنی نقصان خود اس نے اپنا کیا اور نیکی کی تو اپنا بھلا کیا اب بڑی تیاری دعائیں ہیں آخر میں ہاتھوں کو بلند کیجیے رب العالمین کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں رب اے ہمارے رب لا تو اگر ہم بھول جائیں یا خطا ہو جائے تو اے مالک کو مولا تو ہماری پکڑ نہ فرما رب اے ہمارے رب ولا تلین اس ون کما حمل تو قبل اے پروردگار جو بوجھ ت نے پچھلی امتوں پر ڈالا وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال ربنا اے ہمارے رب بنا ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وا کو اے پروردگار ہمیں معاف کر دے وا کو اے پروردگار ہمیں محاف کر دے وہاں کو اننا پرور دمیں محافظ کر دے وہاں کو اننا ہے پرور دمیں محافظ کر دے ونا پرور دگار ہمیں بخش دے لنا پرور پروردگار ہمیں بخش دے واغفر لنا پرور پروردگار ہمیں بخش دے وہ رشمنا ہے مالی کو ہم پر رحم فرما رشمنا اے مالک ہم پر رحم فرما رشمنا اے مالک ہم پر رحم فرما انت مولانا تو ہی حقیقی مالک ہے تو ہی حقیقی مددگار ہے تو ہی حقیقی مولا ہے فن تو ہماری مدد فرما قوم کافرین کافر قوم کے خلاف اے پروردگار کشمیر فلسطین افغانستان عراق اور جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں انہیں پتہ ہو نصرت فرما اور دشمنان اسلام کو و نابوت فرما آمین آمین آمین, آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ للہ سور بقرہ مکمل ہوئی اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے